اصلاد و سلام علی کا حبیب اللہ اصلاۃ و سلام علی نبی اللہ علی حابقیا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے حسن اسلام اور آج اس سلسلے میں اسلام کی ایک ایسے حسن ایک ایسی صفت کو لے کر آئے ایک ایسے فیل کو لے کر آئے ایک ایسی بات کو لے کر آئے ہیں کہ جو حسن اسلام ہے اور دین اسلام کی خوبصورتی میں اس کو شمار کیا جاتا ہے اور بڑی بنیادی بات ہے اور وہ ہے احسان اور بھلائی مسلمانوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ مختلف افراد کے ساتھ انفرادی طور پر اجتماعی طور پر احسان کرنا اور بھلائی کرنا احسان کیا ہے بھلائی کیا ہے یہ بھی جانیں گے ان کے فضائل کیا ہیں یہ بھی جانیں گے کن کن معاملات میں احسان اور بھلائی کو اختیار کر کے ثواب آخرت سمیٹا جا سکتا ہے دنیا اور آخرت کی نعمتیں سمیٹی جا سکتی ہیں وہ بھی ان شاء اللہ کریں گے لیکن سلسلے کا باقاعدہ آغاز کریں گے درود پاک کی فضیلت سے نبی کریم رعف و رحیم صلی اللہ تعالی صل علیہ وسلم کا فرمانز زیشان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ رب العزت اس پر دس رحمتیں نازل فرمان صلی اللہ سلحیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبل کی طرف بڑھتے ہیں اور محسن بھائی سب سے پہلے یہی وضاحت فرمائیے آپ کہ اسلام میں احسان اور بھلائی کسے کہتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اس سے مراد کیا ہے آپ نے جو ماشاء اللہ موضوع رکھا احسان و بھلائی احسان و بھلائی کا ویسے تو اگر ہم موضوع پر جائیں تو بڑا وسیع ہے احسان کے معنی دو تین بیان کئے گئے ہیں ایک مانا احسان کا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ٹھیک ہے اور ایک مانا یہ بھی کیا گیا ہے کہ احسان کا مانا یہ ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچانا نفع پہنچانا اب اگر ان معنی کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ احسان یعنی کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یا کسی کو فائدہ نفع پہنچانا اس کو حدیث پاک میں ہمارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے ہی پیارے انداز میں ارشاد فرمایا خیر ناسی مئی انفا یعنی لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے اب یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں نفع پہنچانے کے حوالے سے بھلائی کرنے کے حوالے سے کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے حوالے سے تو اس کی جیسا کہ آپ نے ابتدا میں فرمائی کہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں یہ انفرادی طور پہ بھی ہو سکتا ہے اجتماعی طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور ہمارا اسلام ان دونوں ہی طرح کے مفادات کو یعنی بھلائیوں کو احسانات کو اور فوائد کو آ, بے, اچھا سمجھتا ہے اس کی ترغیب دلاتا ہے نا تو اب یہ احسان کا معنی اچھائی کرنا بھلائی کرنا کسی کا اچھا چاہنا کسی کو فائدہ پہنچانا اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچانا احسان کہلاتا ہے جیسے کہ پاک میں بیان فرمائے گا اب جیسے اس کی جو آپ نے دو صورتیں بیان کی ایک انفرادی اور ایک اجتماعی انفرادی طور پہ ہم جیسے دنیاوی مثالیں لیں تو انفرادی طور پہ نفع پہنچانا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ راستے میں کوئی نابینا شخص جا رہا ہے تو آپ نے اس کو راستہ پار کروا دیا یہ ہاتھ پکڑا گیا اور اس کو راستہ پار کروا دیا تو یہ اس کو آپ نے انفرادی طور پہ فائدہ پہنچایا اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کوئی جا رہا تھا راستے میں اور وہ گر گیا آپ نے اس کو اٹھایا اور اس کو جو ہے کپڑے وغیرہ صاف کر کے اس کو صحیح جگہ پر بیٹھا دیا یا اس کو جو تکلیف تھی آپ نے وہ دور کر دی تو یہ بھی اس کے ساتھ آپ نے بھلائی کی احسان کی یہ دو مثالیں میں نے دی اجتماعی طور پر اگر جائیں تو اجتماعی طور پہ بھلائی کرنا یہ انفرادی طور پہ بھلائی کرنے سے بہت زیادہ یعنی فائدے مند ہے جیسے اہم ہے جیسا کہ اگر مثال کے طور پہ کہیں پانی کی حاجت ہے تو وہاں پر کنواں کھدوا دینا ٹھیک ہے پانی کے اسباب کو مہیا کر دینا جہاں پہ رہنے والے وہ تمام ہی افراد جو ہے اس پانی جو ہے یہ بھی صورت عدان بھائی آپ کیسے لیں گے اس کو کہ احسان اور بھلائی ہمارا موضوع ہے موسیم بھائی نے بڑی پیاری بخیر ارشاد فرمائی کی حسن سلوک جی کسی کو فائدہ پہنچانے کی سوچ رکھنا کسی کو کسی طریقے سے نفع پہنچا دینا اور بڑی تیاری حدیث مبارکہ بھی انہوں نے کوٹ کی کے بہترین انسان ہے ہی ہوں کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے اب دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ ابھی ہم نے سنی اب اس کے نظائر کیسے دیکھے ہم سیرت میں صحابہ اکرام نے اس پہ کیسے عمل کیا ہمارے کے اس میں کیا معمولات تھے اور اس کو میں کہ اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں جی تو میری ذات کو کیا فائدہ ہوگا معاشرے کو کیا فائدہ اٹھانا یقینا احسان اور بھلائی اسلام کا وہ وصف ہے جو گھر سے لے کر فرد معاشرہ اور غرض دنیا میں رہنے والی جتنی مخلوق ہے ہر ایک کے ساتھ احسان بھلائی خیر اس کا اچھا چاہنا اس کے اندر اس قدر عموم ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جو فرامین ہے اور بالخصوص جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عبادت گزار بندوں میں سب سے بڑھ کر افضل اور اعلی اللہ کی برگن مقام و مرتبے والا وہ اللہ ہے اللہ جو خیر خواہی چاہتا ہے مسلمانوں کی جو بھلائی چاہتا ہے اللہ تبارک صلی اللہ کی رضا کے لیے اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز کیا ساتھ ہے؟ یہ احسان بھلائی اور خیر بھلا چہنا اس کی اسلام میں کس قدر اہمیت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ اللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہوں سے بیعت لی کس کام پر نماز پر زکات پر روزے پر ٹھیک ہے اور اب مختلف روایات ہیں ایک میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بیٹ لینے کے بعد کہ تم ان پر ہمیشہ اختیار کرو گے یہ جانے لگے آقئے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واپس بلایا ارشاد فرمایا میں ایک چیز کا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنا اس پر بھی میرے ساتھ بیعت کرو میرے ساتھ بیعت کرو کہ ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرو گے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ بس اس کے بعد سے میں ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کیا کرتا تھا اب بھلائی کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا ہر ایک شخص کے ساتھ ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کیسے ہو حضرت جریر بن عبداللہ بجلیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام نووی رحمتہ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں تہذیب الاسماء و صفات کے اندر تہذیب الاسماء و لغات کی کتاب ہے اس میں فرماتے ہیں حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ ایسے خیر خواہ مسلمانوں کے بھلائی اس قدر مطلوب ہوا کرتی تھی مسلمانوں کی فرماتے ہیں ایک شخص تھا جس کو اپ نے وکالت دے رکھی تھی کہ میرے لیے کوئی چیز خرید لیا کرو تو اس نے اپ کے لیے ایک گھوڑا خریدا اس کی قیمت تین سو درم اس نے ادا کی حضرت سید جری بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا فرمایا کتنے میں خریدا اس نے کہا جی تین سو درم میں خریدا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قیمت تو بہت زیادہ لگتی ہے مجھے آپ اس کے مالک کے پاس گئے ارشاد فرمایا کہ چار سو درم میں مجھے دیتے ہوئے اس نے کہا حضرت میں تو تین سو میں دے چکا آپ نے فرمایا نہیں اس کی قیمت زیادہ ہے اچھا پہلے چار کا فرمایا فرماتے ہیں پانچ میں دو بے. اس نے کہا حضرت میں تو تین میں دے چکا چا... پانچ سو چھ آٹھ سو درم آپ نے تین سو میں سودا ہوا اور فرماتے ہیں اور وجہ وہ حیران ہونے لگے انہوں نے کہا کہ یہ مطلب آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اس بات پر کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں ہر مسلمان کا بھلا چاہوں گا تو بھلا اس میں دیکھا آپ نے اتنی کثیر رقم اور یہ تو وہ بھلائی ہے یعنی اگر ہم دیکھیں نا کسی کو محسن بھائی نے مثالیں دی تھی اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ کوئی نابینا ہے سڑک پار کرنا چاہ رہا ہے اب ظاہر سی بات ہے وہ کیسے پار کرے گا آ رہی ہیں جا رہی ہیں کسی نے ہاتھ پکڑا سڑک پار کروا دی کسی کوئی گر گیا اسے اٹھا دیا ان میں پیسے خرچ نہیں ہو رہے اگر تو یہ بھی بھلائی یہ بھی آسان ہے اور بہت اچھی چیز ہے لیکن جب پیسہ خرچ ہوتا ہے تو فی زیادہ اور پہلے بھی ایسا ہی تھا کہ جب نفس کو زیادہ گرا گزرتا ہے اور ہمارے اسلاف کا اندازہ بھی آپ نے سنا کہ تین سو دھرم میں میں خریدا گیا گھوڑا جو تھا وہ آٹھ گراہیم میں خریدا تو یہ ہے خیر خواہش اور یہ ہے اسلام کا حسن کہ دوسرے کی بھلائی اور آسانی کی کیسی یعنی رغبت, رغبت ہے اندر اپنے دل کے اندر کہ اس کو فائدہ پہنچ جائے اب آپ اس کو اگر معاشی طور پر دیکھیں یا مطلب کاروباری اعتبار سے ہم اگر اس کو دیکھیں کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھلا چاہے ایک شخص خریدنے کے لیے آیا آپ کے پاس یہ نہیں اس کو ریٹ معلوم نہیں ہے بازار کا تو اس کو کاٹ دیا جائے اس کو اس کی جیب جو ہے وہ خالی کروا دی جائے یا مطلب جو ہے اس سے زیادہ پیسے بٹور لیے جائیں یا خریدنے والا جو ہے بازار کے اس سے واقف ہے احوال سے لیکن چیز کا ریٹ اپ ہے اور ایک شخص وہ ہے جسے نہیں پتا کہ اس کی اصل قیمت کیا ہے اصل ریٹ نایا کیا نایا ہے دھوکہ جی جی جی تو اب اس سے دھوکہ دے کر اس سے چیز بٹور لی جائے محسوس جی مسئلہ ایک یہ ہے کہ یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ احسان ہو میرے ساتھ بھلا ہو ابھی جیسے آپ دونوں باتیں بتا رہے ہیں مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ یہی سلوک کریں ہمارے کیمرہ مین ہمارے ٹیکنیشین ہمارے جو بھی عملہ ہے مدنی عملہ ہے یہ ساتھ یہی رویہ اپنا میرے لیکن یہ خیال نہیں آ رہا کہ میں ایسا کروں وہ بڑی تیاری ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ ایک دیہاتی تھا جو کاشتکاری بھی کرتا تھا اور شہر میں آتا تھا اپنا سامان لینے کے لیے تو مکھن لے کر آ جاتا تھا دیہات سے اور وہ مکھن جو ہے وہ دکاندار کو بیچ دیا کرتا تھا دکاندار سے اپنی ضرورت کی چیزیں لے جاتا ہے تو ایک دفعہ دکاندار سے اسی طریقے کا معاملہ ہوا اب دکاندار نے وہ مکھن جو تھا رکھتے رکھتے سے خیال اس کا وزن تو کر کے دیکھوں کتنا ہے اب جب وزن کیا تو وہ ایک ایک کلو کے مکھن کے جو ہے وہ پیکٹ ہوتے تھے گویا کے تو اس کا جب وزن کیا تو وہ نو سو گرام اب دکاندار بڑا غصے میں کہ یار یہ کیا میرے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا کہ ایک کلو جو یہ نو سو گرام دے گیا سو گرام کم دے گیا اب وہ معاملہ رفا دفا ہو گیا جب دوبارہ دیہاتی آیا تو دکاندار نے تو کہا یہاں سے دفان ہو جاؤ غائب ہو جاؤ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا دھوکا کرتے ہو تم میرے ساتھ کہ تم نے مجھے جو ہے وہ ایک کلو کہہ کر نو سو گرام مکھن دیا دیہاتی بولا اللہ کے بندے ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں ہمارے پاس تو باڑ بھی نہیں ہے تولنے کے لیے <تصفح> وزن کرنے کے لیے کوئی پیمانہ بھی نہیں ہے جو دال چینی تم سے لے جاتے ہیں ایک ایک کلو کہ وہ تم پیکٹ بنا کے دیتے ہو اسی کو ایک پرلے میں رکھ کر دوسرے پرلے میں مکھن کے <تصفح> ہم لے آتے اب <تصفح> <تصفح> دکاندار کا منہ دیکھنے جیسا تھا اگر یہ خیر خواہی کرتا صحیح بارت بارت بارت تو اس کے ساتھ خیر پائی لیکن اس نے کاٹ کی دھوکہ دیا اس نے اس کا برا چاہا تو اس کے ساتھ بھی آپ نے جو بات بیان فرمایا نا اس حکایت سے آپ نے دی سمجھا دیا خود ہی کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے جی کسی کے ساتھ جیسا کرے گا اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہونا ہے مگر ابھی جو آپ نے سوال کیا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بلا ہو مگر میں دوسروں کے لیے بھلا سوچنے والا کب بنوں گا تو وہ جو ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اچھے مومن کی صفات میں سے یہ بیان کیا گیا کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے تو جب ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ بھلائی کی جائے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے تو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا, کیا جانا چاہیے بلکل اچھا کما بالکل جیسا کرنا ویسا دنیا میں آپ مقافت عمل ہوگا اچھا اب جو احسان و بھلائی کرتے ہیں اچھا برتاؤ کرتے ہیں چاہے وہ گھر والوں کے ساتھ کریں رشتہ داروں کے ساتھ کریں پڑوسیوں کے ساتھ کریں دوستوں کے ساتھ کریں محلے داروں کے ساتھ کریں کاروباری حضرات کے ساتھ کریں جس کے ساتھ بھی کریں اگر بھلائی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایک حدیث پاک جنت میں لے جانے والے اعمال کے حوالے سے مسند امام احمد کی روایت ہے حضرت سعید حضرت سعیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنا روایت کرتی ہیں کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے نرمی عطا کی گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کی گئیں اور رشتے داروں سے تعلق جوڑنا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا حسن اخلاق کرنا یہ تین باتیں حضور نے فرمائیں رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور حسن اخلاق اختیار کرنا فائدہ کیا ہوگا دو فوائد حضور نے بیان فرمایا ایک یہ کہ گھروں کو یہ چیزیں آباد رکھتی ہیں اور عمر میں اضافہ کرتی ہیں انسان اپنا نفع چاہتے ہیں دینی اور دنیاوی نفے بیان کر دیے گئے گھروں کے امن و سکون اور آبادی کا ذریعہ فرما دیا گئے کہ نے اخلاق پڑوسیوں کے ساتھ اور رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اب گھر آباد ہو جائیں گے حالانکہ ہم یہ شاید سمجھتے ہیں کہ میں کسی کے حصے میں سے کاٹ کر اپنے گھر کو آباد کر لوں گا تو ایسا نہیں ہے بلکہ آپ دیں گے تو آپ کا بڑھے گا ایک مائنڈ سیٹ ہے اگر آپ دیکھیں اسلامی تعلیمات ہمارے سلسلے کا جو عنوان ہے اس نے اسلام اور اس مردان میں ہم ایک ایک کر کے ایسی صفات اور ایسے افعال کو بیان کر رہے ہیں جو اسلام کی خوبصورتی اور شدین فطرت ہونا اور اس کی ایک افاکیت کو ظاہر کر رہے ہیں اس کی برتری کو ظاہر کر رہے ہیں تو میں یوں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو جب میں دیکھتا ہوں آج بھی اس سلسلے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اسلام ہمارا ایک پازیٹو مائنڈ سیٹ بنانا چاہ رہا ہے اگر اسلام کی ان چیزوں کو ہم دیکھیں ان باتوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اندر ایک پازیٹو تھنکنگ یا اپروچ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ تمہیں اچھا سوچنا ہے اچھا ایک میں آپ دونوں کی بار میں یہ سوال رکھوں گا کہ ایک تو یہ ہے نا کہ میں احسان کر رہا ہوں اب معاملہ یہ کہ سامنے والا تو اس احسان کا جواب ہی نہیں دیتا جی اب میں احسان کب تک کروں تھک گیا ہوں بھائی میں کب تک کروں میں کرے جا رہا ہوں یہ تو کرتا ہی نہیں ہے معاملہ یہ جب میں معاف کر رہا ہوں میں درگزر کر رہا ہوں میں احسان کا بھلائی کا معاملہ کر رہا ہوں لیکن یہ تو ایسے نہیں کر رہا تو اب ایسے گاڑی کیسے چلے گی ایک طرفہ ٹریفک کیسے چلے گا آپ ہی لوگ بتائیں دراصل کوئی شخص جب کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ذہن کیا ہے اس کا اجر اس کا بدلہ وہ اس بندے سے چاہتا ہے یا رب سے چاہتا ہے مسلمان आ... اللہ تبارک تعالی ہی سے اجر چاہتا ہے جب اللہ تبارک تعالی سے اجر چاہتا ہے تو اب یہ چھوڑ دے کہ یہ اس کا رویہ میرے ساتھ کیا ہے اس کے رویے میں تبدیلی آ رہی یا نہیں آ رہی میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں میرا رب اس پر مجھے عجر اور عطا فرما رہا ہے فرمائے گا اس کے فضل پر جو ہے نگاہ ہے بندے کی تو اب اس شخص کے رویے کو چھوڑ دے کیونکہ اگر ہم اس طرح سے یہ تو آ, یوں لگتا ہے کہ ایسا بندہ کہ جو یعنی اگر میں کسی کے ذات بھلائی کروں گا سامنے والا بھلائی کرے گا تو میں بدلے میں بھلائی کروں گا حالانکہ है. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک نشاد فرماتا ادفع باللتی احسن برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو اگر م. م. کوئی برا کرتا ہے اس کے ساتھ برے نہ بن جاؤ بلکہ اسے اچھے انداز میں اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے اس کو م. جواب دیا جائے م. ایک م. وقت ایسا آئے گا کہ ان شاء پھر اس کے لیے اسباب بھی بندہ اختیار کرے بلکل. اگر ایک آدمی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے اور وہ راہ راست پر نہیں آ رہا بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ تبارک بارگاہ میں بھی دعا کرے اس کے لیے مولا اس کے دل کو پھیر دے میں بھلائی کر رہا ہوں جو میں کر سکتا ہوں مولا وہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں کر رہا ہوں یا اللہ اس کے دل کو پھیر دے خیر خو خواہ بن جائے یعنی ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی جو میرے ساتھ برا کر رہا ہے میرا یہ ذہن ہونا چاہیے میں نے اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے کب تک کرنی ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتا رہے اور اس کے ساتھ بھلائی بھی کرتا رہے اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کے دلوں میں محبت کو پیدا فرما گا آپ نے پہلی بات کی مطلب بالکل واقعی میں یہ اگر ذہن بن جائے کہ یہ جو میں حسن معاملہ کر رہا ہوں سلوک کر رہا ہوں احسان کر رہا ہوں بھلائی کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں یہ آپ نے جو بات کی میرے سامنے مسلم شریف کتاب و ذکر و دعا کی حدیث مبارکہ ہے <سؤال> کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی بھائی اللہ اس کی قیامت کی تکلیف دور فرمائے جس نے کسی تنگت پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اللہ, اللہ, اللہ تعالی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اللہ حسن حسن جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا کیا ہے کیا تو بات تو بات یہ بڑی تیاری روایت یہ تو ہے بڑی ماشا حوصلہ افزائی فرمائے حوصلہ افزائی بھی ہے اور ماشاءاللہ ہمارے عدنان میں نے بیان کیا مگر جب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے رہتے نا تو ہمارے اسلاف کا جو انداز ہے اور جو ان کا کردار ہے ہمیں بتاتا ہے کہ آپ مسلسل بھلائی کرتے رہیں اس کی طرف سے اگر منفی رویہ پھر بھی جاری رہے گا ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کے اس اچھے انداز کی وجہ سے تائب ہو جائے گا اور وہ اپنے اس منفی رویے سے باہر آ جائے گا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ جو وہ آپ کے پڑوس میں شرابی موچی رہا کرتا تھا وہ واقعہ جو ہے یہ ایک اس کی دلیل ہے امام مالک رضی اللہ تعالی امام مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ انہوں نے وہ بھلائی, بھلائی کرتے رہے تو ایک وقت آیا کہ ان کی اس بھلائی کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے توبہ کی وہ کافر تھا مالک بن کا پڑوسی وہ مسلمان ہو گیا اور یہ مسلمان تھا مگر گناہ گار تھا اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دستحق پر توبہ کر کے سچا مسلمان بن گیا تو اس کا فائدہ ضرور اسے دنیا اور آخر میں ملتا ہے اچھا یہاں پہ ایسا لگتا ہے میری بات ہوئی تھی ایک دفعہ نگرانی شورہ سے بات ہوئی تھی اس کا لب لباب اور خلاصہ کر رہا ہوں اسی طریقے کی بات ہوئی تھی کہ کب تک بھلائی کرے کب تک نظر انداز کریں تو شورا نے ایک بات فرمائی تھی جس کا خلاصہ ارض کر میں اس گفتگو کا کہ ایسے کتنے ہیں کہ جن کے ساتھ بھلائی کرو تو وہ واپسی پہ بھلائی نہیں کرتے आरे ایسے आरे ہیں کتنے اگر آپ سو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ ان میں سے کتنے کرتے صحیح بات تو وہ پرسنٹیج ون پرسینٹ بھی نہیں رہے گی پوائنٹس میں آ جائے گی تو اس پہ غور کریں اور جب ایک جگہ سے کثیر منافع حاصل ہو رہے ہوں برکتیں حاصل ہو رہی ہوں تو اپنے نفس اور شیطان کے بہکابوں میں آ کر اس اچھے کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے ہمارے سلسلے کا آج ڈوریشن کچھ کم رہا ہے وقت کم رہا ہے اختتام کی طرف جا رہے ہیں مبلگین سے آخری آخری بات لیں گے اور ایک بڑا اہم سوال میں آپ دونوں ہی کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مختصر الفاظ میں اس کا بھی جواب دیجیے کہ جب ہم احسان اور بھلائی کو اختیار کرتے جی میں نے احسان کو اختیار کیا بھلائی کو اختیار کیا تو میری ذات کو اس کا کیا فائدہ ہوگا انفرادی طور پر شخصی اعتبار سے میری ذات کو اس کا کیا فائدہ ہوگا میرے کردار پہ اس کا کیا اثر پڑے گا اور پھر جب میں یہ چیزیں اختیار کرتا ہوں تو معاشرے پہ اس کا کیا اثر پڑے گا ایک میرے اچھائی کرنے سے احسان کرنے سے معاشرے پہ اس کا کیا اثر پڑے گا آخری آخری کیا اس میں جو آپ نے بیان فرمایا دیکھیں آپ بہلائی کرنے کا احسان کرنے کا اخری فائدہ تو آپ نے خود بیان فرما دیا اللہ تب کے محبوب علیہ السلام نے فوائد بیان فرمائے وہ تو جو آخرت میں ملنا ہے وہ مل جائے گا اور بلکل. دنیا میں بھی رب بارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے بلکل. اپنی ذات کو فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو ایسا شخص لوگوں کی نظروں میں بھی بہتر ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اس کے لیے تعریفی کلمات اپنا جاتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے اور اس کے برعکس جو لوگوں کا برا چاہتا ہے لوگوں کی زبان اس کے حوالے سے برائی کرتی ہے یعنی اس کی تعریف نہیں کرتی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت نہیں ہوتی اگر برائی کرنا اس کی جائزہ جائز قیمت کرنا مگر چونکہ جو اس بھلائی کرنے والا ہے تو اس کی نیک نامی ہوتی ہے تو دنیا میں بھی لوگ اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں عزت کرتے ہیں ایک فائدہ تو اس کو یہ ہوگا پھر ایسے افراد کو دیکھ کر دوسروں کو ترغیب بھی ملتی ہے مثال کے طور پر وہی آپ لے لیں کہ اگر کسی کو آپ نے راستہ پار کروایا ہے سڑک پار کروائی ہے تو جن جن لوگوں نے دیکھا ہے تو ان کے دلوں میں بھی یقیناً احساس پیدا ہوا ہوگا اور کبھی نہ کبھی وہ بھی کسی اس, اسی طرح کے نیک کام میں بھلائی کے کام میں آگے بڑھیں گے تو معاشرے پر اس کا ایک پوزیٹیو اثر یہ پڑتا ہے کہ جب افراد معاشرہ مثال کے طور پر ایک محلے میں سو افراد رہتے ہیں صحیح. ان میں سے اگر دس افراد ایسے ہوں کہ جو ہر ایک کی بھلائی چاہتے ہوں تو اس محلے کا جو انداز ہوگا وہ الگ ہوگا اور ایک محلے میں ایسے افراد کم ہو اور زیادہ کم اور زیادہ برائی کرنے والے ہوں اور دوسرے کا بلانا چاہنے والے ہوں تو وہاں پر ایک انداز الگ ہوگا پھر یہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ محلے کے افراد میں پھر اس کے گھر کے افراد میں اور پڑوسیوں میں اس کی اچھی سفت بڑھتی چلی جائے گی اور ایک وقت وہ آئے گا کہ معاشرے کے اندر بھلائی اور احسان کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا یہ دو اجتماعی انفرادی فائدے جو میری نظر میں تھے میں نے ارض کی بات ہے آپ کی اور بھی برکات ہیں میرے مدنی چینل کے ناز میں ادنان بھائی یہ بات بھی بیان کیجیے اور اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کیجیے کہ ہم نے ابھی تک جو گفتگو کی احسان کی بھلائی کی اس میں جو بھی گفتگو آئی تو کسی کو گناہوں سے روکنا حائل حائل حائل اللہ کی نافرمانی اور بغاوت سے روکنا کیا یہ بھی یہ احسان اور بھلائی اور خیر میں آئے گا بالکل خ... خ... یہ بھی احسان اور بھلائی ہے دیکھیے اگر کوئی شخص دنیاوی طور پر مثال کے طور پر ایک دنیا بھی مثال ہے کئی بار اس کا نظارہ بھی ہوا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ ایک شخص جو ہے وہ آٹا لے کر دکان سے نکلا اور گھر کی طرف جا رہا ہے سائیکل پر ہے یا بائک پر ہے سراخ ہو گیا اس کے اس تھیلے کے اندر اس جو تھا اب اس میں گرنے لگا تو ایسا نہیں ہو سکتا وہ مشکل ایسا ہوگا ماشاء اللہ کہ وہ گھر تک پہنچ جائے اور وہ گرتا رہے کوئی اس کو نہ روکے بلکہ ہر شخص جو اس کو جاننے والا یا نہ جاننے والا اس کی توجہ ضرور دلائے گا کہ بھائی تمہارا نقصان ہو رہا ہے بھائی تمہارا دلکل نقصان دلکل ہو دلکل رہا, ہے رہا ہے اور وہ اپنے نقصان سے بچ جائے گا جیسے دنیاوی اعتبار سے یہ دیکھیں جاننے والا نہ جاننے والا اس میں کوئی تمیز نہیں ہے لیکن دل کے اندر ایک فطرتی طور پر اللہ کریم نے یہ چیز رکھی ہے کہ نقصان ہوتا ہوا آدمی برداشت نہیں کرتا اگرچہ اس کو نہیں جانتا تھا بالکل اسی طرح اخروی معاملات زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ کوئی شخص نماز چھوڑ کر جہنم کے رستے پر چل رہا ہے کوئی شخص روزہ چھوڑ کر اللہ تبرک نا فرمانی کے رستے پر چل رہا ہے تو اب مسلمان اسے جو نمازی ہے وہ اسے روکے نہیں بھائی یہ راستہ دوسری طرف جا رہا ہے کوئی شخص نابینا ہے نظر نہیں آ رہا اس کو یا مطلب اس کی توجہ نہیں ہے گڑے کے اندر گرنے والا ہے تو دیکھنے والا خود بخود اس کو روکے گا کہ نہیں بھائی یہ غلط سلیما سلیما ہے تو جو شخص گناہوں کی طرف جا رہا ہے رب کو ناراض کرنے کی طرف جا رہا ہے نمازیں چھوڑ رہا ہے یہ چیز زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے ملح اسے ملح پیارے ملح انداز جا جا میں بتایا جائے بول میں کوٹ کروں گا جو نیکی کی دعوت میں خاتون نے فرمایا ہے کہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اس کو جہنم سے بچایا جائے یعنی اس بات پر اگر غور کر لیا جائے نا تو ہمارے سلسلے کا شاید ما حاصل یہ ہو جائے یعنی حاصل ہو جائے خلافہ ہو جائے کہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اس کو جہنم میں جانے سے بچایا جائے دنیا کی آگ دنیاوی نقصانات اور دنیاوی مفادات اپنی لگا ہے جہنم سے بچا کر کسی کو جنت کی راہ پر گامزن کر دینا اس کے لیے بہت بڑا اس کے لیے اس کے, لیے اس کے ساتھ احسان اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیقہ فرمائے اور یہاں جو گفتگو ہوئی یہاں پہ آخر میں ایک بات ضرور ارض کروں گا کہ ادنان بھائی نے بوری کی مثال دی کہ بوری میں سے آٹا گر رہا ہے اور محسن بھائی نے ایک نابینا شخص کی مثال دی اور اس پہ ہم عمل بالکل کرتے ہیں اور, اور بلکے بلکے بلکے روز روز مرہ کا دلوقت تجربہ دلوقت ہے گاڑی چلانے والوں کا آپ کی بائیک ہو یا فور ویل ہو کچھ بھی ہو جب آپ گاڑی چلاتے ہیں اگر آپ کی ہیڈ لائٹ آن ہے آف نہیں ہے اور دن کا وقت ہے تو دس لوگ آپ کو اشارہ کریں گے آپ کو روکیں گے آپ کو بتائیں گے کہ بھئی آپ کی ہیڈ لائٹ آن ہے تو یہ بڑی اچھی بات اچھا سائن ہے پوزیٹو سائن ہے لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی بغاوت کر کے معاذ اللہ جہنم کے گڑے میں گرا چاہتا ہے تو ہمیں چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور بہترین تعاون یہی ہے جو نیکیوں پر ہو بھلائیوں پر ہو کہ ہم اسے بچائیں جیسے کہ ادنان بھائی نے کہا کہ اسے گرنے نہیں دینا اسے بچانے کی کوشش کرنی ہے خود بھی بچتے رہنا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے خیر خواہ کرتے رہیں گے تو فائدہ ہوگا میں نے پہلے بھی ایک وہ مکھن کی اور جو ہے نا اناج کی حکایت رض کی تھی آخر میں بھی ایک حکایت ارض کروں گا کہ ایک بوڑھا اور ایک نوجوان ان کے درمیان ایک کاشتکاری کا زراعت کا معاہدہ ہوا دونوں نے پارٹنر کری اور اس کو کنٹینیو کرا محنت کری فصل اگائی اب جب فصل اگ گئی اور فصل کاٹ لی گئی تو گندم کی فصل تھی اسے الگ الگ کرنا تھا تقسیم کرنا تھا دونوں کا آپس میں تو اب جب تقسیم کرنے لگے تو بوڑھا شخص نوجوان کے حصے میں کچھ زیادہ پیمانے سے زیادہ گندم ڈالتا کہ یہ نوجوان ہے اور اسے ابھی لمبی زندگی گزارنی ہے گویا کہ ظاہری اعتبار سے تو اس کو فراخی ہو جائے یہ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار لے اس کا بھلا ہو جائے گا اور ادھر نوجوان جب وزن کرنے کے لیے پیمانہ ڈالتا تو پیمانے سے کچھ زیادہ گندم اس بوڑھے کے حصے میں ڈالتا کہ بوڑھا شخص ہے عیال دار ہے گھر بارے بیوی بچے ہیں تو اس کا گزارا آسانی کے ساتھ ہو جائے گا اس کی برکت یہ ہوئی کہ دونوں ہی کی گندم میں اضافہ بھی ہو گیا اور حکایت میں لکھا ہوا ہے اور یہ حکایت کہ گندم کے دانے بھی بڑے ہو گئے اللہ تعالی نے اس میں ایسی برکت عطا فرمائی بارد بارد تو, بارد تو بارد اگر بارد بارد ہم ایک دوسرے کے ساتھ احسان و بھلائی کا معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی رجت شریف کا مہینہ ہے دعا بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم بارک لنا اللہ بارکل شاہ وبلغنا رمضان اللہ رجب و شاہ بان و رمدان سلو حبیب صل اللہ تعالی علام محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل پر اس وقت مدنی نیوز کا وقت ہوا ہے آئیے چلتے ہیں اور مدنی نیوز دیکھتے ہیں مدنی خبریں دیکھتے ہیں